بے شک میں ہی ہوں اللہ کے میرے سوا کوئی معبود نہ ہو تو میری بندک کر اور میری یاد کے لیے نماز کام رکھ